فرمائے آ, تو عظیم یاقوب بھائی مائک پر تشریف لحے. عظیم یاکوب بھائی السلام علیکم یا... حضرت صاحب السلام علیکم آپ کا پروگرام تو ہم لوگ سنتے ہیں لیکن سوالات نہیں کرتے ہیں دو روز پہلے آپ کا پروگرام سنا تھا اس میں گھر والوں نے میں لکھا گھر پر تو شیخ حضرات کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا کہ ان کے جنازے میں شامل ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے اور تو اگر کسی کے پڑوس میں رہتے ہوں تو احترام بھی جانا پڑتا ہے تو اس اس کے سے کیا آپ کا وہ ذرا ذرا تفریح روشن ڈالی میں بھی سننا چاہتا ہوں کیا آپ نے فرمایا ہے جزاک اللہ خیرہ دیکھیے عظیم بھائی ہر وہ شخص جو گستاخ رسول ہو جو گستاخ صحابی ہو جو گستاخ ابیت ہو کیونکہ وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے اور جو شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو اس کے لیے دعائے بخشش کرنا اس کا جنازہ پڑھانا اور اس کے تعزیت کے لیے جانا یہ سب قرآن و سنت میں مماعت آئی ہوئی ہے چونکہ جب عبداللہ بن اوبئی کا آقا کریم صلی اللہ سلسلم نے جنازہ اٹھایا تو اس کے بعد یہ نس قطعی آ گئی کیا میرے محبوب آج کے آج کوئی منافق مر جائے لا لات علائی بلاۃ کم اللہ قبرے نہ ان کی قبر پر جانا ہے اور نہ ان پر نماز پڑنی ہے اس لیے میرے بھائی یہ تو قرآن میں واضح طور پر حکم آ گیا تو جو کفر کو جائے سمجھ کے کرے گا خود کافر ہوگا جب کافر ہوگا بیوی تو اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا اس کا تو کوئی قصور نہیں تو جب آدمی مرتد ہوتا ہے کافر ہوتا ہے تو اس کا نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے اس کو طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی عورت سے کفر واقع ہو جائے مرد سے کفر واقع ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اب اگر کسی مرتاد کا نکاح پڑا گیا یا اگر کسی بد مذہب کا گستاخ کا نکاح پڑا گیا تو قرآن کی مخالفت ہو گئی اور یہ مخالفت صرف مخالفت نہیں ہے اس کو جائے سمجھ کے کیا یہ کفر ہے کفر کرے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا دوبارہ کلمہ پڑے گا توبہ کرے گا اور دوبارہ نکاح بھی پڑھائے گا اس لیے وہ میں نے گزارش کی تھی کہ ایسے لوگوں کا نکاح پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ایسے لوگوں کا جنازہ پڑنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے لہذا چاہے بھی ہم سایہ ہو اب اس کے ساتھ ہماری کیا دوستی جو آقا کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھے جو آقا کے یاروں کا یار نہیں ہو سکا میرے بھائی وہ ہمارا یار کیا ہوگا اور جو آقا کے رشتہ داروں کا رشتہ دار نہیں ہو سکا وہ ہمارا رشتہ دار کیا ہوگا جو آقا کی روجاتے ازواج محترا کی عزت نہیں کرتا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت احترام نہیں کرتا جو آقا کی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا ہاں میرے بھائی اس کی عزت کیوں کریں تو اس لیے ایسے لوگوں کے جنازے میں شامل ہونے سے پرہیز